الحمد لله سبحان الله الحمد, الله> <الحمد لله اللهم هو اهل المغفره والتقوى سبحان الله وما التصالم على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الانبياء سبحان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 سر وقت چ انشاءاللہ الرحمن اللہ رحمان جس موضوع تلام کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا بزرگان دین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 ساری کائنات بھی حقیقت وہ آپ ہے ترجع الامور تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں بے کیوں اصولے ہوئے جتوں کی ابتدا دی اتھے ہی انتہا ہوتی بے ہے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 بلو شین ہال کُن اللہ وجہ اللہ بے شخ <تصفح> من علئے فان و یب کا وَالْجَلَالِ و سُبْحَانَ کابحان سُبْحَانَ اللہ بے شخ جو زمین پر چیز ہے ہر ایک فنا فانی ہے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 جب وجہن اللہ تعالیباز سے بولنے تو ترجمہ نہیں کری دا پھر اللہ تو ادھر رخ کرو ادھر اللہ اس اجمال تفصیل کرنی بس تھوڑی جی تفصیل کر کے اجازت چاہیں سبحان اللہ بسم اللہ مرحبا، سبحان اللہ اللہ مرحبا سبحان تعالی نے وحدت دا نظام توحید دا اور حقیقت دے ایک ہون دا سونے نے ہر شہر لہر فرمایا ہوا کیا حقیقت ایک ہے حقت سمندر ایسے اس پانی دی, دی شکل بدل دی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 سبحان اللہ کہ نہیں لوہ لو ہے فولاد آہ جو آہ جو اگر وہ ذرے ذرے نے فولاد کہہ رہے ہیں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 حالت مختلف نےاض جی جی اس جی با... را... آو... دراز دراز دراز جی ہر بس چیز دستا حقیقت ایک ہوں ان ساری چیزاں نچا لے چلو نہ ہر چیز جیڑی نا راجی ہوں مٹی آسمان عرش جو بھی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 ہوں ایک جی جی جی ہر چیز نو دا ہے یا ہر شہر علحدہ وہ ساری کائنات نو بنا بھی ریا اور چلا بھی رہا تو پانی جہا ہے نا جی جی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 کہ اللہ بندیا جدو کائنات دی حقیقت نظر مارے گا تو او تے ہے لب واسطے سبحان اللہ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 اربا خربا خدا انسان بنتے پہن رہے شکلہ مختلف فنگر پرنٹ اگوٹیا نشان تاہ لو لکیرا نہیں رلیاں ایک دیا دو لامہ دن ایتو پتا لگتا ہے حد کوئی نہیں اگر حد ہوں تو لازمن تخلیق دا نظام جڑا کسے جگہ یا بالکل ایک ہو لیکن جی ایک نہیں پیاؤں تے سمجھ لے کہ وہ حد کوئی نہیں تو حقیقت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 دباد پہ گیا, گیا فقیر بن گیا بس ڈر دا, دا خوف ادا دماغ جو ہے سب ختم صرف ایک ذا ہوں ڈرنا بھی ہے ایک تو منگنا بھی ایتے محبت بھی ہے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 لیکن صرف تیرے دید تری قسور کہ بدل سمجھی جانا بدل آخی جانا ٹھیک ہے بدل سورت اور بدل لیکن حقیقت پانی تو کلو شہن ہالک ہر شہ حقیقت نہیں ہو شہ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 سونا. اپنا لور اپ سفت بندے غ غ غ غ غلب چكرے ویكھنے بندہ بولدہ بندہ, دا ہے, بندہ کر دا ہے لیکن كرد لوکاں ورگا نہیں ہوں دا تھے. اللہ. ہاں. بڑا فرق ہے بہت ہی فرق بیان نہیں ہو سکنا. جی, جی.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 بزرگ فرمانے دو کم اتنے اللہ فقیر نے ایک ادام ایک سبا ملک پیا ختم کیتے ہیں پھر آپ حضرت سلیمان کچہری موجود کی پیشا معدوم کی ایتھے موجود کی دو کم کیتے نے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 بزرگ فرمانے اللہ علیہ سلام جدو تور پہاڑ گئے نی درخت تو آواز آئی لا دئی نو اوسا ل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 اچھا درخت درخت تو آواز آ سکتی ہے نبی بنتا واہ سبحان آہ آہ بھائی واہ پاک میرا چا بولے آہ آہ آہ تے اگلے آخن ربلک درخت خلیفہ نہیں خلیفا کہندے خلیفا جڑا اصل دیا سفت رکھدہ ہوں اللہ تعالی سفت زندگی حیات ہے کہ نہیں حیات سمے بسر علم قدرت سننا دیکھنا ہے نہیں انسان چ رکھی جانگ نہیں درخت چ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 وقت آیا موم ہو گیا ہے وقت گزر گیا ہے فقیر نے حق تا تا گیا <تصفح> او حق بقا جلیا تقت تو وقت, دا مہداز ہے وقت ساڈا موہد ادھر دیکھو خجروں حرقا. حرقا. آه، آه، جی. اللہ. بسم اللہ. جہاز اٹھ دے جی, جی مشینری پرن ہوا ہے قبر یہ نظام فطرت کے مطابق پہ اڑ ہے جی جی سلام علیہ السلام دا تخت سی, سی، کور کا دی فوج ات آسل گھوڑیا سمیت, سمیت، خوراک ہر شہر آ جانی کی ہونا نہ مشین نہ کچھ ہے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 می ونڈ دیں کسی نو دے کھ نہ ربر رحمت فرمایا میں اپنی رحمتہ وانڈنا. وانڈنا تقسیم کرنا سخی ذات کریم ذات. شانا لکا کے نہیں رکھیں شانہ اپنے شانا والیاں تو ظاہر کردہ کیوں آد میں مائیں اچا ہاں نیواں پتہ لگ لگے کہ میں پتا لگے سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی حا سبحان اللہ حق نی حق نی حق، حق، حق تو اللہ, شریک اے اللہ تعالی دے کمالات بندے کو ای ایمان اللہ تعالی نفی جی جی حقیقت جی حقیقت اللہ ہاں جی اس اپنی شانا اپنے کمالات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 دنیا کے بخے میں شان بخانی ہے کہ مولا ٹا نے مینو کی دل ہاں فرماندن تو ادا حاضر کرو پہ جڑے ہُنے گل کی سبحان اللہ آواز سمجھنی پی کچھ آچھا اچھا اصل سفید آواز نہیں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 جد آئیے تخت کے سامنے پیا تخت اس لو کہ بادشاہ ورگا بادشاہ نہیں ایک ہو رہی بادشاہ آپ امر نال ہوا چل رہی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 ملاقات کافی اللہ مبارک ہوا تعلق سے قبول چلتا ہوں آمان الحمد للہ